ہجرت کا ساتواں سال اس سال کے جو دو بڑے واقعات ہیں ان میں سے ایک تو غزوہ خیبر ہے گزشتہ جمعہ میں نے شاید بتایا تھا کہ اگلے ہفتے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے مشہور غزوہ ہے اور بہت زیادہ منصوب ہے اپنے فاتح سیدنا علی ابن ابی طالب حیدر کر اللہ تعالیٰ کی طرف اور دوسرا عمرت القضاء ہے وہ عمرہ جو حدیبیہ والے سال نہیں ہو سکا تھا اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ فرمائیں گے اور وہ عمرہ اس سال ہوا ہے ساتویں صدی ہجری کے اندر خیبر کا پہلے بتا دیں غزب خیبر خالص اقدامی جہاد ہے ہمارا جو معذرت خواہ طبقہ ہے اسلام کا وہ لوگ جنہوں نے مغربی تہذیب کے سامنے گویا ہتھیار ڈالے ہوئے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دفاعی جہاد کا تو چلے وہ کہتے ہیں کوئی صورت بنتی ہے حملہ ہو رہا تھا تو دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے اقدامی جہاد ان کو سمجھ میں نہیں آتا اقدام کا مطلب ہوتا ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کردنی فرمائی اب یہ جو غزبۂ خیبر ہے تو غزب بدر کے لیے بھی وہ لوگ تعویلات کر لیتے ہیں کہتے ہیں آپ کسی اور خیال سے نکلے تھے اور پھر وہ لشکر جو ہے وہ اچانک آمنے سامنے آ اور جب اچانک آمنے سامنے آ تو کافروں نے حملہ کر دیا تو آپ نے اس کو بدر اس طرح ہو گیا تو خیبر کے بارے میں یہ جو ہے اس میں تو کہیں سے کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی کسی قسم کی دی. یہود کے جو تین قبائل مدینہ منورہ میں رہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے بار بار ان کے نام آپ کے سامنے آتے رہے بنو نذیر بنو قریضہ اور بنو قینقاع یہ تینوں قبائل یکے بعد دیگرے اپنی بدہدی اور غداری اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاہدہ شکنی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکالے گئے دو تو نکالے گئے اور بنو قریضہ جو تھے وہ ذبح کیے گئے سارے کے سارے مرد ان کے تو اور عورتیں ان کی لونڈی اور غلام بنا کر بیچ دی گئیں اللہ جل شاہ نے ان کے عبرتناک انجام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا تو یہ لوگ جب مدینہ نوبرا سے نکالے گئے تھے یہود تو یہ خیبر اور اس کے خیبر پہلے سے بھی یہود رہتے تھے اور پھر یہ لوگ بھی مدینہ منورہ سے نکل کر یہ مدینہ کے جو یہود تھے یہ وہاں چلے گئے وہاں جانے کے بعد چونکہ ان کے قبائل نسبتاً بڑے تھے یہ ان کے بھی جا کے وہاں سردار بن گئے جو خیبر کے پہلے سے سیٹلڈ یہود تھے یہ مدینہ سے جانے والے یہود یہ ان کے بڑے بن گئے اور ابھی اس سے پہلے جو ہم نے دو سال پہلے کی بات پڑھی تھی کہ غزب خندق وہ جو بنو نذیر کے سردار یا سربراہ کوئی ابن اختب کی وجہ سے ہوا تھا وہ لوگ یہیں خیبر کے آس پاس خیبری میں رہتے تھے یہاں سے وہ مکہ مکرمہ گیا اور جا کر قریش کو بھی آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں خندق کے اوپر اور پھر اس نے جو ہے وہ بنو غطفان کے دیگر عرب قبائل کو بھی آمادہ کیا کہ وہ قریش کا ساتھ دیں اور پھر اس نے جا کر بنو قریضہ کے سردار کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی اس موقع کے اوپر عہد شکنی کرے اور غداری کرے تو یہ ساری خندق غزوہ خندق کی جو بڑی جنگ تھی اس کے جو پوری پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری خیبر کے اندر ہی ہوئی تھی کیونکہ لوگ خیبر میں رہتے تھے یہاں سے مدینہ منورہ سے تو نکالے گئے تھے اس لحاظ سے خیبر اب ایک ایسا مرکز بن گیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں مسلمانوں کے خلاف جنگیں ترتیب دی جا رہی تھیں اور مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں وہاں سے ہو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموشی کے ساتھ رازداری کے ساتھ تیاری کا حکم دیا اور یہ تقریباً محرم یعنی سات ہجری کی بالکل آغاز ہے اور آپ کو ظاہر ہے کہ اللہ نبی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے انبیاء علیہ صلاحت و السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی کہ اب جس طرح بنو ریزا کے یہودیوں کو سبق سکھایا گیا ہے ان کی ان کی غداری کا ان کی معاہدہ شکنی کا اس طرح اب خیبر کے یہودیوں کو بھی ان کی بھی جو ہے وہ ان کو بھی سبق سکھایا جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تیاری کریں اور یہ تقریباً سولہ سو صحابہ کی جماعت تھی جو آپ کے ساتھ تھی جن میں چودہ سو جو تھے وہ پیدل تھے ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور دو سو کے لگ بھگ صحابہ ایسے تھے کہ جو سواریوں کے اوپر سوار تھے اور امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھی اچھا وہ مشہور صحابی ہیں عامر ابن اقوا اور ان کا ذکر بھی آتا ہے تو وہ رجزیہ اشار عربی میں کہتے ہیں ان اشعار کو جو لشکروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں تو وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے اور بڑے ہی وہ زبردست اور مزدار اشعار ہیں عربی میں چونکہ یہاں پورے اس کے بیان کرنے کا فائدہ نہیں لیکن بھارت اللّہ لولا لولا انت محتینہ ولا تصدقنا ولاسلینہ کہ اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ فرماتے تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم خیرات کر سکتے تھے تو اس طرح وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے یہ جہادی رجزیہ اشعار کون پڑھ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عامر ابن الاقوام ہے تو آپ نے فرمایا کہ یرحم اللہ یرحم اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غفر رب اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے عامر ابن اخوا سے کہا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مغفرت کی دعا دیتے تھے کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے تو وہ شہید ہو جائے گا تو کہتے ہیں جیسے حضور نے کہا کہ عامر ابن اخوا سے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بڑے جری تھے وہ کچھ کہہ دیتے تھے جو کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ اب تو اقوا پر جنت واجب ہو گئی کاش کہ آپ ہمیں کچھ دن مزید اقوا کی بہادری سے فائدہ اٹھانے دیتے مطلب آپ نے اس کو ایسی دعا دے دی کہ اب تو اقوا گیا اور ان کی جنت تو پکی ہو گئی آپ کچھ دن ہمیں مزید اقوا سے مستفید ہونے دیتے اس کی بہادری کے جوہر ہم لوگ مزید دیکھتے تو جب آگے گئے صحابہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت اونچی آوازوں میں نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور وہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وم نے صحابہ سے اس موقع پر فرمایا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اور اس لیے اتنی چیخے مار مار کر اس کو پکار پکارنے کی ضرورت نہیں اپنے اوپر رحم کرو مطلب اپنی جان کے اوپر رحم کرو اتنا لڑنا بھی ہے آگے جہاد بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تھکاؤ نہیں اچھا یہ ایک اور صحابی اس موقع سے ایک بات درمیان میں ہے اور اسی موقع کی مناسبت سے ہے تو بتا دوں ابو موسا اللہ شاری فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھا تو میں ذکر کر رہے تھے صحابہ ذکر کرتے تھے تو کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ لاہ بل علی میں نے یہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی ابو موسا تو ظاہر ہے ان کی کنیت ہے ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن قیص تو میں نے کہا لبئی کا یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے اللہ اللہ بلّہ علی جو وہ پڑھ رہے تھے آپ کو ان کا پڑھنا اتنا اچھا لگا اور یہ ذکر کہ ان کو کہا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے جو انسان اس کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کو حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے یعنی یہ کلمہ جنت کی کنجی اور اس کا خزانہ اس سے اس کو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ اس کا مطلب بڑا پیارا ہے لا حول ہوتا ہے انسان جب بھی کوئی ایسا کام کرے دیکھیں انسانوں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تائید الٰہی کب اٹھتی ہے کب اللہ تعالیٰ کی تائید سے انسانی کام محروم ہو جاتے ہیں جب انسان کسی کام کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کسی اچھے کام کے بارے میں کہ یہ میں نے کیا جب انسان کے دل میں یہ آ جائے اور یہ آ جاتا ہے شیطان ڈال دیتا ہے کسی کی آپ نے مدد کی آپ نے کوئی نیک کام کیا آپ نے کوئی اچھا کام کیا قابل ستائش کام کیا قابل تعریف کام کیا کوئی تقوے والا کوئی نیکی والا کوئی خدمت والا تو انسان کے دل میں اس کا نفس کہتا ہے یہ تو نے کیا اس وقت اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو یہ سمجھائے کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق قطع اس کے لیے جو کلمہ سب سے زیادہ بہترین ہے اس موقع کے اوپر تو انسان کہے گا کہ قوت اللہ بال <الْعَزُم> اسی طرح بعض اوقات انسان کسی گنا کے موقع سے بچ جاتا ہے کسی بہت بڑی رشوت کی اس کو پیشکش ہوئی اور اس نے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا کروڑوں روپے کی پیشکش تھی اور بہت سارے فوائد بعض اوقات انسان کو مل رہے ہوتے ہیں وہ نہیں لیتا پھر اس کے اب یہ اجر ہے اس کے اوپر لیکن اس کے دل میں اس کا نفس اور شیطان ڈالتا ہے کہ تو نے بڑا کمال کیا تو بڑے کمال کا آدمی دیکھ تو اتنی بڑی چیز ٹھکرا دی اس وقت بھی انسان کو پڑھنا چاہیے کہ لاہ العظیم کہ جو انسان اگر کسی چیز سے رکتا ہے یا انسان کسی چیز کو کرتا ہے تو ولہ شانوں کی مدد اور اس کی تائید ہی کی وجہ سے کرتا ہے رات میں آپ پہنچے خیبر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کو جب آپ کہیں پر پہنچتے تھے تو رات کو حملہ نہیں کیا کرتے تھے اور آپ جب رات کو پہنچے اچھا خیبر پورا جو تھا وہ قلعوں پر مشتمل تھا یہودیوں کی عادت تھی وہ قلعے بنا کر رہتے تھے بڑے بڑے قلعے تھے بڑے مضبوط قلعے تھے تو وہ اس کے اندر بند ہو جاتے تھے ایک قلعے میں پورا پورا قبیلہ بڑے بڑے خاندان کئی کئی سو افراد قلے ایک قلعے میں رہتے تھے تو وہ اس کے اندر بند ہو جاتے تھے رات تھی وہ اس کے اندر تھے آپ فجر کی اذان کا انتظار کرتے تھے اور اذان فجر کی آواز اگر اس بستی سے آئے تو چونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر حملہ نہیں کیا تو اذان کا وقت ہوا اور ظاہر بات ہے کہ وہاں سے اذان نہیں ہے سنائی دی اس بستی میں سے تو آپ نے نماز پڑھی صحابہ نے اور جب جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی تو یہ لوگ نکلے یہ خیبر زرعی علاقہ تھا خیبر ہی کھجوریں آج بھی بڑی مشہور ہیں خیبر کے باغات کھجوروں کے آج بھی ہی موجود ہیں بہت زیادہ زرعی زمین ہیں تو یہ لوگ اپنے کدالیں اور اپنے پھاوڑے اور اپنے جو, جو زراعت کا جو سامان ہوتا ہے کھیتی باڑی کا جو سامان ہوتا ہے وہ لے کر نکلے یعنی اپنے قلوں کے دروازے کھولے اور باہر آئے جیسے ہی باہر آئے تو دیکھا تو سولہ سو صحابہ کا لشکر قلوں کے باہر کھڑا ہوا تو یہ چیخ پڑے محمد والخمیس محمد والخمیس خمیس آپ کو پتا ہے خمس پانچ کو کہتے ہیں اصل میں لشکر کے پانچ حصے ہوتے پرانے زمانے کی جو جنگیں ہوتی تھی. اس میں ایک لشکر کا آگے والا سامنے والا حصہ ہوتا تھا مقدمت الجیش حصوں کہتے ہیں سامنے کی طرف ہوا کرتا ایک جو ہے وہ یمین دائیں طرف ایک یسار ایک ساکہ پیچھے کی طرف اور ایک قلب درمیان کے اندر یعنی ایک درمیان میں ٹکڑی ریجمنٹس کہہ مختلف ایک سائڈ دونوں طرف ایک آگے اور ایک پیچھے تو چونکہ لشکر پانچ حصوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا اسے لشکر کے لیے ایک دوسرا نام جو استعمال ہوتا تھا وہ خمیص کا تھا سے پانچ سے ان کا محمد الخمیس تو اس کے بعد یہ لوگ فوراً واپس اندر کی طرف بھاگے اور جیسے انہوں نے دروازے کھولے اور یہ لشکر دیکھا تو اندر بھاگے اپنے قلوں کی طرف واپس اور اپنے قلوں کے دروازوں کو انہوں نے بند کر دیا اور اندر محصور ہو گئے بند ہو گئے اندر تو ان قلوں کے اندر سے ایک مشہور قلعہ قلعہ کموس قلع اور قلعہ ناین یہ قموس وہ مشہور قلعہ ہے جس جو سب سے زیادہ مستحکم تھا اور اس میں جو جنگ کا نشان تھا وہ سعید اب بکر صدیق کے پاس رہا ایک دن سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی رہا اور تمام تر کوششوں کے باوجود یہ قلعہ جو ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا سعید علی کرم اللہ وج اپنی آنکھوں میں آشوب چشم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور چند دن کے بعد تشریف لائے وہاں پہنچے آپ نے رات کو یہ فرمایا کہ صبح میں یہ جو نشان ہے جنگ کا جو نشان ہے خاص کے کا جھنڈا یہ میں اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی وہ بڑا محبوب ہے اس کو میں یہ دوں گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ جلشان ہوئی ان شاء اللہ فتح نصیب فرمائے تو صحابہ کہتے ہیں سولہ سو صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سب منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا کس کو دیتے کیونکہ وہ کہا تھا صبح دوں گا تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی اور سب نے اس تمنا اور اس اشتیاق کے اندر یہ رات گزاری کہ یہ یہ جھنڈا ہمیں ملے ہر ایک کی خواہش تھی یہ سعادت مجھے ملے تو جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ جھنڈا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمایا انہوں نے اپنی آنکھوں میں آشوب کی شکایت کی وہ جو پانی بہتا ہے آنکھوں سے تو آپ نے ان کو بلا کر اپنا لعاب مبارک اپنی تھوک ان کے آنکھوں کے اوپر لگائی اور فوراً ان کی آنکھیں سے ٹھیک ہو گئی بالکل درست ہو گئی کہتا ہے ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اسی لمحے اس کے بعد آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وچ کو جب وہ نشان عطا فرمایا تو آپ نے کہا کہ علی سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور جو جنگ کے آداب ہیں اور جو اسلامی جنگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو کیا اور پھر ایک بادر ارشاد فرمائی کہ علی تیری وجہ سے تیرے ذریعے سے اللہ پاک کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے اسلام دے دے, دے وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سرخ اونٹوں کا مطلب یہ تھا کہ جو اس زمانے کی سب سے قیمتی ترین سواری کہہ سکتے ہیں اور سب سے قیمتی ترین مال جو سمجھا جاتا تھا وہ سرخ اونٹ تھے تو کہا کہ اگر مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آتے ہیں تو جیسے ہی وہ اسلام لے آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مال اور جانے محفوظ ہو جائیں گی اس جنگ سے پھر کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوگا جنگ کا معاشی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کا غنیمت ہاتھ آئے اور اگر وہ لوگ پکڑے جائیں تو بطور غلام اور لونڈی کے بکیں وہی وہ مال ہوتا ہے وہ بندہ بھی انسان بھی مال بن جاتا ہے کیونکہ وہ بکتا ہے جنگی قیدی جو ہوتا ہے اور ان کے ماں سونے چاندی بھیڑ بکریاں یہ سب کچھ اس وقت ہاتھ میں آتی ہیں جب تک وہ لوگ کلمہ نہ پڑے تو آپ کا مطلب یہ تھا نظرات کو کہ اگر جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران بھی وہ لوگ اسلام لے آئے تو یہ ہدایت اور باقی وہ ہدایت اسلام پر ہوں تو یہ ہمارے لیے اعلی سے اعلیٰ غنیمت سے یہ چیز زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم علیہ مسلاۃ تو ہدایت ہی لے کر آئے ہوتے ہیں وہ کوئی مال دولت اور پیسے اور غنیمت کے لیے جنگیں تو نہیں لڑتے یہ دو بات ہے کہ وہ جنگ کا ایک حصہ ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ ملتی تو یہ ہوا یعنی آپ نے یہ رسیت فرمائی اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہوت جو وہ نکلے ان کی ان کی سربراہی کے اندر پھر اگلا مارکا ہوا وہ جو عامر ابن اقوا ان کا ذکر ہوا ان کے انہوں نے بڑی بہادری دکھائی اور ان کے اپنی لڑائی کے دوران ان کی اپنی تلوار آ کر ان کے گھٹنے کو لے اور اس کو دیکھ کر اور وہ گڈنے پر لگی اور اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی فرما رہے تھے تو شہادت ہوئی ان کی تو ان کے بھائی تھے سلما ابن اقوام تو وہ ذرا غمگین تھے تو آپ نے پوچھا کہ سلمہ تم عامر کی وجہ سے غمگین ہو اپنے بھائی کی شہادت پر غمگین ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں ان کی شہادت پہ غمگین نہیں ہے انہوں نے تلوار گھمائی کافر کو مارنے کے لیے وہ گھوم کر خود ان کے گھٹنے پر آ لگی اور اس زخم سے ان کی شہادت ہوئی ہے اب بعض لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ شہادت نہیں ہے یہ تو خود ہو گئی حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا غیر اختیاری طور پر لگی ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ, کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی شہید بھی ہو گیا پتہ نہیں اس کی یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا عامر کے بارے میں اس نے غلط کہا عامر بہت بڑا مجاہد ہے اور پھر دو ہاتھوں سے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لیے دو اجر ہیں دو شہیدوں کا اجر ہے اس کے لیے دو شہیدوں کے برابر اور اس کے بعد پھر آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی عامر ابن کو کی اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ کا مشہور واقعہ ہے جو مرحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا یہودیوں کی طرف سے جو پہلوان نکلا تھا اور حید علی کرم اللہ کا وہ مشہور شعر ان لدی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا علی کرم اللہج کہتے ہیں جب باہر نکلے تو وہ اشعار پڑتا ہوا آ رہا تھا اپنی بہادری کی تو اس پر سعیدہ علی کرم اللہج نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر حیدر عربی کے اندر شعر کو کہتے ہیں حیدر شعر کے مت کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں میں جنگل کے شیر کی طرح ڈرانے والا ہوں محیب ہوں کہ مجھے دیکھ کر دشمن ڈرتے ہیں اور جب انہوں نے یہ کہہ کر جو پہلی تلوار وہ سر سے لے کر پاؤں تک مرحب جو ہے وہ لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس کے جسم کے اندر کہ جو اس کے جس میں کہا جائے کہ یہاں پر تلوار ماری جا سکتی ہے لیکن حد علی کرم اللہ وجہ کی تلوار تھی ان کا نام ہی شیر خدا ہے اور وہ ذوالفقار ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے جو اس کے سر میں تلوار ماری تو وہ تلوار لوہے کو چیرتی بھی اس کے سر کو کاٹتی بھی آدھے جسم تک اترائی نیچے اور یہ ان کی وار تھا سعید علی کرم اللہ وجہ کا اور اس کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا یہ قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد اوسان خطا ہو گئی یہودیوں کے اس کے بعد اور قلعے بھی تھے چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے لیکن یہ سارے کے سارے قلعے ایک کے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے اس میں اسی جنگ کے اندر ہوئی ابن اختب کی بیٹی حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی قیدی بن کر آئیں تھی اور پھر چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو معزز لوگ تھے ان کی عزتوں کا یا یوں کہنے کہ ان کے مرتبوں کا اس اعتبار سے خیال رکھا جس پہلے میں نے بتایا تھا غزلہ بنی بنو مستلق میں جو اس کے سردار تھے بنو مستعق کے حارث ان کی بیٹی حضرت سیدہ امینیا رضی اللہ تعالیٰ آئی ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خود نکاح فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی باکمال خاتون تھیں اور حالانکہ ان کا سارا خاندان خیبر کی جنگ کے اندر مارا گیا تھا اور اتنا ان کے خاندان میں جانی نقصان ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمایا اور جب آپ نے رخصتی ہوئی جس خیمے میں رات گزاری تو ایک صحابی اس خیمے کے باہر ساری رات پہرہ دیتے رہے رخصتی کی رات تو صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکلے دیکھا تو وہ کھڑے ہیں تو ان سے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا اے رسول اللہ اس خاتون کے جن سے آپ نے نکاح کیا اس کے باپ بھائی چچے سارے مارے گئے اس جنگ کے اندر اور اس کے فوراً بعد اس سے آپ کا نکاح ہوا ہے. مجھے خطرہ تھا میں اطمینان نہیں تھا میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی ہے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ان کو دعا دی لیکن عمر امین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک جگہ پر آپ نے رخصدی کا ارادہ فرمایا خیبر سے نکلتے ہی کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے اور رخصدی ہو گئی ہے سفیہ کی تو صفیہ نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر نہیں تو آگے تو جب آگے چلے گئے تو جا کر جہاں پر پھر وہاں ایک اور جگہ پڑاؤ ڈالا کافی دور تو آپ نے وہاں ستیا سے پوچھا کہ ستیہ تم نے پچھلی جگہ جہاں نے پڑاؤ ڈالا تو تم نے وہاں کیوں انکار کیا انہوں نے کہا کہ وہ جگہ وہاں سے کچھ لوگ خیبر سے فرار بھی ہوئے تھے بھاگے بھی تھے یہودیوں میں سے تو کہا وہ جگہ ان کے ان کی جگہوں سے قریب تھی اور مجھے آپ کے بارے میں خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ وہاں پر آپ پر یعنی اپنی ہی قوم کے بارے میں کہہ جن کے ساتھ کا قوم تھی اچھا بیویوں کے درمیان تو بات ہو جاتی ہے تو کہیں ام المحات المین کے درمیان آپس میں کوئی تھوڑی نوک جھونک ہو گئی تو انہوں نے حضرت صفیہ کو کو یہ تانا دیا کہ یا ابن طیب اے یہودیہ اے یہودی کی بیٹی حضرت صفیہ سے کہا حضرت صفیہ بہت اداس ہوئی اس بات پر مسلمان ہو چکی تھیں آپ سب تشریف لائے حضرت صفیہ بہت ہی دل گرفتار بیٹھی تھیں یا رو رہی تھیں تو آپ نے پوچھا صفیہ تم کیوں غمزدہ ہو تو انہوں نے نام لیا کہ ان مہات المنین نے میری سوکنوں نے مجھے کہا ہے کہ تو یہودی کی بیٹی تھی تو صحیح یہودی کی بیٹی لیکن ظاہر بات ہے مسلمان تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کیوں نہیں کہتی صفیہ جواب میں کہ میں ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور موسا میرے چچا ہیں اور محمد الرسول اللہ میرے شوہر ہیں کہ میں یہ ان کو جواب کہ تم لوگ اگر ایک نبی کی بیوی بی ہو میں تو نبیوں کی بیٹی اور بتیجی بھی ہوں اس کے ساتھ کہ میرا باپ ہارون تھا اور میرا چچا موسا تھا اور محمد الرسول اللہ میرے شوہر ہے تو جب آپ نے یہ ان کو کہا تو اس پر صفیہ کھل اٹھی اور بڑی خوش ہوئیں ان, ان کو بھی اپنی اس فضیلت کا اندازہ نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تو, تو دونوں طرف سے نبیوں کے ساتھ ہے تیری کہ تو اولاد بھی نبیوں کی ہے اور بیوی بھی نبی کی ہے تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس مشہور یہ جو غزوہ خیبر ہے اس میں یہ یہ آئے تھے اچھا پھر یہ ہوا کہ جب یہ نکل گئے یہودی یہاں سے کچھ لوگ بھاگے بہت سارے پکڑے گئے ان کا انجام کیا ہوا یہ سب لوگ پھر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں اور ہم یہاں سے چلے جاتے خیبر کو چھوڑ کے تو آپ نے اس کو منظور فرمایا کہ ان کو یہاں سے مطلب یہ لوگ پہلے مدینہ سے جلاوطن ہو کر یہاں آئے تھے اب یہاں سے جلاوطن ہو رہے تھے تو یہ اس, اس بات کو آپ نے منظور کی منظور کیا تو جب پھر انہوں نے خود ہی ایک پیشکش کی اور کہا کہ ہم یہ کر ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہیں ظاہر یہاں رہیں گے نہیں یہ زمینیں بڑی آباد ہیں زرخیز ہیں اور ہمیں زمینداری کا سلیقہ بھی ہے طریقہ بھی آتا ہے تو ہم یہاں رہ جاتے ہیں اور ان زمینوں میں سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے بیت المال کو خراج ادا کیا کریں گے یعنی ان زمینوں کو ہم بوئیں گے اس میں کام کریں گے اور پھر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بیت المال کو دیں گے اس بات کو مسلمانوں نے منظور کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے منظور فرما لیا لیکن دیکھیں یہود آ... کا معاملہ کیسا ہوتا ہے آپ نے ان پر رحم فرمایا ان کی جلاوطنی کے فیصلے کو گویا آ... منسوخ کر دیا اور چند دن جو آپ خیبر کے اندر مقیم رہے انہی دنوں کے اندر آپ کو یہودیوں نے زہر دے دیا. اور وہ جو مشہور آپ کو زہر دینے کا واقعہ ہے زینب بنتارس نام تھا اس عورت کا جو کہ سلام کی سلام ابن مشکم کی بیوی تھی تو اس نے آپ کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری کا بچہ گوشت بھناوا بھیجا حضرت بشر ابن برہ ابن آز ابن معرور وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے اس عورت نے باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کہ میں نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا تو آپ کو کون سی بکری کا کون سا حصہ بہت پسند ہے آپ بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ شوق سے تناول فرماتے ہیں تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے تو اس نے دستی میں خاص طور پر زہر زیادہ ملا ہے اس نے اسی لیے پوچھا تو جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے چکھا اور چکھتے ہی آپ نے ہاتھ روک لیا اور لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے بشریف نے برا انہوں نے ذرا اتنی دیر کے اندر زیادہ کھا لیا تو آپ نے ان سے کہا کہ ہاتھ روکو ساتھ والے سے کہا اس میں زہر ملاپ ہے تو اس عورت کو بلایا گیا جو جس نے یہ دعوت کی تھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے اس نے کہا میں زہر ملایا ہے کیوں ملا ہے؟, ہے کہتی میں نے سوچا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو اطلاع ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زہر ملا ہوا اس کے اندر اور اگر آپ نبی برحق نہیں ہیں تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی تو اس لیے ہم آپ سے نجات پا جائیں گے آپ چونکہ لو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو اس عورت کی گردن مارتے ہیں آپ چونکہ اپنی ذات کے بارے میں جو ذات کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا تھا اس پہ انتقام نہیں لیا کرتے تھے انتقام آپ نے جن لوگوں سے لیا ہے تو وہ نبوت کا مذاق اڑانے پر رسالت کا مذاق اڑانے پر اللہ تعالیٰ کا کا آپ کو ذاتی تکلیف اگر کسی نے پہنچائی ہے اس کو تو آپ نے معاف فرمایا تو آپ نے اس پر صحابہ کو اجازت نہیں دی اس عورت کی گردن اڑانے کی اور اس کو معاف کیا آپ نے اپنی طرف سے لیکن وہ صحابی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دوسری روایت حادث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بشر ابن براہ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا اس زہر کے کھانے کی وجہ سے اب تو اس عورت پہ قتل کا مقدمہ بن گیا یعنی قتل اس پر آ گیا ابھی تک تو صرف اٹیمپٹ تھا کوشش تھی اب تو قتل آ گیا اور اس کا تعلق اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی ذات سے کی بجائے ان صحابی کے لواحقین کے ساتھ تعلق ہو گیا جو ان کے تو آپ نے اس کا معاملہ جو ہے ان کے خاندان کے حوالے کیا اور دو روایتیں آتی ہیں ایک زیادہ سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت بشر برہ کے لواحقین نے اس عورت کو قصاصاً قتل کیا جس طرح اسلام میں قتل کے بدلے میں جو قتل ہوتا ہے تو وہ عورت پھر اس کے اندر لے کر آئی تو ایک روایت جس طرح میں نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا تو وہ روایت یہ بھی ہے کہ پھر وہ عورت مسلمان ہو گئی اس نے کہا کہ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے نرزہر تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی یہ پرا اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ آس پاس کے جو علاقے تھے مسلمانوں کی یہاں کی اس فتح کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس جو جگہیں تھیں وہ, وہ لوگ خود ہی آ گئے اور بغیر کسی جنگ کے انہوں نے آ کر ہتھیار ڈال دیے وہ جو فدق کا مشہور باغ ہے جس کی وہ بھی اسی موقع کے اوپر غنیمت میں آیا تھا اور چونکہ وہ غنیمت میں فدق کا جو آپ نے شاید باغ فدق کا قصہ سنا ہوا ہوگا وہ اسی موقع کے اوپر آیا تھا قریب تھا خیبر کے بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا تو آپ نے اس کو اپنے مصرف کے لیے رکھ لیا تھا اپنے خرچ کے لیے اس کی آمدن کو اور چونکہ آپ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جو ہیں معاشر الانبیاء ہم دراہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑتے اس لیے آپ کی میراث میں جو کچھ تھا وہ آپ کے ان ارشادات کی وجہ سے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اور سعیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمل کے دور خلافت میں آپ کی تمام میراث بیت المال میں جمع کر دی گئی تھی اس فدق کے باغ کی میراث کا دعویٰ لے کر حضر سید فاطت الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمل کے پاس تشریف لائیں تھی کہ یہ جو باغ ہے یہ میرے والد کا تھا ان کے پاس تھا تو یہ ہمیں دیا جائے تو اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سارے صحابہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی میراث نہیں ہوتی ہماری میراث جو ہے وہ ہم درہم اور دینار کی میراث نہیں چھوڑتے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی میراث تھی وہ چلی گئی بیت المال کے اندر اور خود ابو بکر کی بیٹی کو بھی میراث نہیں ملی عائش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی تو آٹھواں حصہ جو نبی کی بنتا ہے تو وہ حضو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیے کسی نہ نہ بیٹی حضور کی بیٹی کو ملا نہ او بکر کی بیٹی کو کچھ ملا نہ عمر کی بیٹی کو کچھ ملا یہ بھی تو حضور کے گھر میں تھی دونوں حضور کے نکاح میں تھی اور اگر میراث بنتی تو ان کا حصہ بھی اس میں سے نکلتا ان کو بھی حصہ ملتا اس میں سے لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارجادات کی وجہ سے انہوں نے اس کا حصہ نہیں کیا باقی اب زبان دراز لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں کہ ظاہر ہے وہ سال ایک جھوٹ کا کاروبار ہے اور ایک غلط باتیں ہیں صحابہ کی شان کے خلاف ہیں کہ یہ سمجھنا کہ انہوں نے بیت المال میں داخلہ بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس پہ الیاز الب اللہ نوزب اللہ کو خود تو نہیں قبضہ کیا تھا تو بیت المال مسلمانوں کے اجتماعی اموال کا حصہ بن گیا تھا انشاءاللہ اس کے بعد اگلا وہاں وہ کریں گے آج نماز کے بعد دعا کے بعد خاص طور پہ دعا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے گزشتہ رات اور بڑے عالم تھے اور بڑے عاشق رسول تھے ناموس رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سپاہیوں میں سے تھے ساری عمر انہوں نے اس پہ اس اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اخلاص شک و شبے سے بالا تھا اور ہمیشہ ان کی آواز سب سے اونچی آواز جب کہ سب آوازیں خاموش ہو جاتی تھی اور کوئی بولنے والا نہ رہے تو جو انسان بول رہا اور جو اس کے اوپر بات کر رہا تو اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے اللہ شانہ ان کی مفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ جو جذبہ ہے جو جو ان کی وجہ سے بہرحال تازہ ہوا پچھلے تین چار سالوں میں لوگوں کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بیداری پیدا کی دے جو ہم سر سارے لوگ گھروں میں بیٹھنے والے ہیں میں تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر تبصہ کریں میدان میں جو لوگ ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں اس طریقۂ کار سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ معاملات آخرت کے اندر کھلیں گے اور آخرت کے اندر پتہ چلے گا کہ کس کی سعی کو کس کی کوشش کو کس کی محنت کو کس کے اخلاص کو کس کی قربانی کو کہ اس کے جذبے کو اللہ جلشن نے کیا وزن دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس کی کوششیں کیسی مقبول یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ آخرت میں اس لیے اس میں ہمیں بحثیت مسلمان ہمیں حسنِ زن کرنا چاہیے اچھا زن رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان چیزوں یہ لوگ مخلصین جتنے بھی جو لوگ اپنا کام اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں اس میں انسانوں کی کمیاں کوتہیں اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے لیکن جو میں جب بھی سنتا تھا ان کی باتوں کو تو دل میں یہ ہمیشہ آتا تھا کہ یہ باتیں جو بندہ دل سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بات اسی طرح کی ہوتی ہے باقی ان کا ایک اپنا لب و لہجہ تھا ایک اپنا ان کا انداز تھا عوامی خطبہ عوام کی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے اس میں ایک بہرل ایک بڑی اونچی اور توانہ آواز ایک ایسی جرت مند آواز بے باک اور بے خوف آواز جو ہے وہ کل خاموش ہو گئی اور ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کہ ترانے گاتے ہوئے پوری عمر اسی کام میں گزری ساری صبح سے لے کے شام تک جس تک اسی انسان کا یہی وظیفہ ہو اللہ درجات بلند فرمائے اور اللہ ہو یہ جذبہ اس عمت کے اندر ہمیشہ زندہ